امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کے مکتوبات مکتوب نمبر 29 حضرت علی علیہ السلام نے یہ مکتوب پہلے بسرہ کی طرف روانہ فرمایا آپ تحریر فرماتے ہیں تمہاری تفرقہ پردازی اور شورش انگیزی کی جو حالت تھی اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو لیکن میں نے تمہارے مجرموں سے درگزر کیا پیٹ پھرانے والوں سے تلوار روک لی اور بڑھ کر آنے والوں کے لیے میں نے ہاتھ پھیلا دیے اب اگر پھر تباہ کن اقدامات اور کچھ فہمیوں سے پیدا ہونے والے صفیحانہ خیالات نے تمہیں اہد شکنی اور میری مخالفت کی راہ پر ڈالا تو سن لو کہ میں نے اپنے گھوڑوں کو قریب کر لیا ہے اور اونٹوں پر پالان کس لیے ہیں اور تم نے مجھے حرکت کرنے پر مجبور کیا تو تم میں ایسی مارکا آرائی کروں گا کہ اس کے سامنے جنگ جمل کی حقیقت بس یہ رہ جائے گی جیسے کوئی زبان سے کوئی چیز چاٹ لے پھر بھی جو تم میں فرما بردار ہیں ان کے فضل و شرف اور خیر خواہی کرنے والے کے حق کو میں پہچانتا ہوں میرے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مجرموں کے ساتھ بے گناہ اور عہد شکنوں کے ساتھ وفادار بھی لپیٹ میں آ جائیں